رات المستقیم اللہ سے مانگتے ہو تو اس بارے میں ذرا سوچ لو یعنی سوچنے سے مراد یہ نہیں کہ مانگنا چاہیے کہ نہیں سوچنے سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اس عظیم چیز کے طالب ہو تو پھر اس پر بھی نظر ڈالو کہ یہ راستہ کن کا ہے یہ ایسا راستہ نہیں ہے کہ تم مانگتے ہو کہ اس پر مجھے چلنے کی توفیق دو اور پھر جب چلنے لگو تو اس پر مسائب آئیں گے تو مشکل رستہ ہے سرات المستقیم کوئی آسان رستہ تو نہیں ہے انبیاء کا راستہ ہے صدیقین شہدا و صالح اب ان چاروں لوگوں کو جب جمع کرو شہدا اس میں آ انبیاء اس میں آ گئے اس میں گئے صالحین یہ تو ان لوگوں کا راستہ ہے جو انتہائی مشکلات سے گزرنے والے لوگ تھے یہ ویسے آسان راستہ تو ہے نہیں کہ آپ صرف کہہ رہیے ذنا سرات المستقیم اور صورات المستقیم آپ کو مل جائے گی نہیں اب بتانا مقصود یہ ہے کہ اس رستے پر چلو لیکن اس رستے کے جو تم سے سب کت کرنے والے لوگ تھے ان کا ذرا ایک نظر تاریخ بھی بڑھو اور ان پر جو گزرے ہوئے مصائب ہیں ان کو اپنے سامنے رکھو اور یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کیا آحس بننا سوت رکھو آمنا لا حملہ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا کہ ہم سلاۃ المستقیم پر چلیں گے اور ان کو ازمایا نہیں جائے گا ولقد فتن الدین مین قبل جو پہلے لوگ تھے وہ ازمائے گئے تھے نا پھر اللہ رب العالمین نے کاذبین و صادقین کو ممیز کر دیا ایک دوسرے سے جدا کر دیا تب ان کو جوڑا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چھوڑتے نہیں ہیں جب تک ان پر ازمائشوں کے ذریعے سے ان کے امتیازات واضح نہ ہو جائے کہ یہ کون سی جماعت کے ہیں یہ کون سی جماعت کے ہیں یہ انعام علیہم میں سے ہیں اور یہ محضوب علم علین میں سے ہیں ان کے سراحت کے بغیر ہم نہیں چھوڑتے اللہ کا قانون ہے جس قانون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے تو فرمایا کہ سراۃۃ اللہ ددین انعام تعلیہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے اور اس انعام سے مراد اللہ تعالیٰ کا ہدایت سب سے عظیم انعام کیا ہے ہدایت ہدایت کے مقابلے میں کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہے مانا ہدایت کے اندر تمام نعمتیں شامل ہیں کیونکہ دنیا کی نعمتیں تو کوئی شہ نہیں ہے نا جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے عائشہ سد رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے لیکن ایک دن بھی آپ نے چنے ہوئے آٹے کا کانہ روٹی نہیں کھایا مانا جس طرح ہم میدے کو بنا بنا کے روٹیاں بنا کر کھاتے ہیں جو کانا انہوں نے کہا ہے وہ جس طرح گلیا بنے ہوتے ہیں جس سے روٹی نہیں بنتی ہے سی ایمانوں میں چھنے ہوئے روٹی کا میدے کا آٹھا اس سے روٹی بنا کر کانا یہ اللہ کے نبی کو بہت پسند تھی بخار مسلم کی روایت میں لیکن عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی سیر ہو کے یہ روٹی اللہ کی رسول نے نہیں کھائی اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ کیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں سے نہیں ہے انام تعلق ہے جن پر انعام ہوا ہے یقیناً سب سے اول تو وہ ہیں تو پھر یہ نعمت اس کو میسر نہیں آئی یا اور بہت ساری نعمتیں دنیا کے معلوم ہوا کہ یہ دنیا کے نعمتیں کوئی شے نہیں ہے اور اس کے بارے میں وہ مشہور حدیث آپ کے علم میں ہے کہ لوکا صرف دنیا ان دلّ جنا بہ اللہ کے نظر میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کا قیمت ہوتا ماں سکا کا فرم سر بتما کافر کو اللہ تعالیٰ اس میں سے پانی کا گوٹ بنا پھیلاتے تو معلوم ہوا کہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے اچھے اچھے اپنے بندوں کو چنے چنے بندوں کو نہیں دیئے دنیا مالدار نہیں بنایا دنیا کی نعمتوں کو کھائے بغیر وہ دنیا سے چلے گئے اور جو اصل نعمت ہے وہ لے کر گئے وہ کیا ہے ہدایت ہدایت اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم اور اصل نعمت ہے تو فرمایا کہ سراۃۃ اللہ انانتا علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے اب اس راستے کے جو ضد ہے مخالف ہے اس کی صراحت آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اس کے مخالفین کہ وہ امتیاز ہو جائے فرمایا غیر المحبوب علیہم ولد علی وہ جو نہیں غصہ کیا گیا ان پر اور نہ وہ جو گمراہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو مغزوب میں سے نہیں ہے یہ دوین میں سے نہیں ہے اور اس بارے میں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے بعض علماء نے اس حدیث پر تو کلام کیا ہے لیکن دوسرے علماء نے ان کی سے ثابت کی کہ حسن درجے کے روایت ہیں کہ مغزوب عالیہ ہند یہود ہے اور دوین سے نسوارا ہے یہ حسن درجے کے روایت ہیں جیسے کہ امام مبارک مبارکبی رحمتہ اللہ میں اس کی تصریح کی ہے اور اس پر مزید لکھنے والے اور علماء نے بھی لکھا ہے لیکن چونکہ قرآن کریم کا موضوع جو ہے یہ خاص نہیں ہے کسی کے ساتھ یہ صفات جن میں پائے جائے سب کے لیے یہ مشتمل ہے کہ وہ چاہے یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ مجوسی ہو چاہے کسی بھی طبقے سے ان کا تعلق ہو لیکن جب یہ, یہ صفات ان میں آ جائے تو وہ اس میں داخل ہیں مغزوب علیہم میں داخل ہے وہ اور یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کے سراہت کی ہے غزب کے اعتبار سے اللہ رب العالمین جن لوگوں پر ناراض ہو چکا ہے جن پر لعنت کیا ہے یہ مغضوب علیہم لوگ ہیں اور اس میں یہودی داخل ہیں وضا اللہ علیہم وم وضا عالمین رضناظیر اللہ نے غزل کیا ہے اور نصارہ کے بارے میں مل اللہ ان پر لعنت کیا ہے اعلی علسہ نے داؤود نے مریم تو یہ دونوں فریق تو یقینا ان دو صفات کے مستحق ہے مغضوب علیہم بھی ہیں اور والم بھی ہیں لیکن یہ باتیں جن لوگوں میں پائی جائے وہ سب اس دائرے میں آئیں گے اس لیے کہ قرآن کریم کا قانون جو ہے یہ کوئی خاص قانون نہیں ہے بلکہ یہ عام قانون ہے غذب کے جو اسباب ہے یہ قرآن کریم میں اللہ صبح تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی غزل کے لیے سبب بنتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی کتابوں کا انکار وحی کا انکار اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار انبیاء علیہ السلط والسلام کے اتباع کا انکار اور عناد بغض کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی دشمنی یہ اسباب ہے جس کے نتیجے میں انسان یا تو منافق اعتقادی بنتا ہے یا کافر بنتا ہے یا مرتد بنتا ہے یا پھر دوسرے معنی میں مسلمانوں کا قاتل بنتا ہے جان بوجھ کر قتل کرنا یہ بھی غزب کے اسباب میں سے ہے جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کے غذب کے اسباب میں سے وہ غزب علیہم تو یہ صفات جو ہے غضب کے صفات یہ ان اعمال سے انسان میں داخل ہوتے ہیں کفر کرنا نفاق اعتقادی اختیار کر لینا مرتد ہو جانا مومن کا قاتل ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے یعنی اسباب جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس ان سببوں سے میں بندے پر غذب کرتا ہوں اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے اور گمرہی کے اسباب بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے تقریبا سترہ اسباب ہے یہ اسباب بھی تقریبا سترہ بنتے ہیں غذب کے اسباب اور گمراہی کے اسباب بھی سترہ بنتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندوں پر قہر میں آ کر ان کو گمراہ کر دیتے ہیں دوالین بنا لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مستقیم والوں کو اس سے ممایس کر دیا کہ ان میں داخل نہیں ہے ان اسباب میں سے کہ انسان دلال کا سبب بنتا ہے یعنی گمراہ ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے بعد ان پر عمل نہ کرنا یہ بھی گمراہی کا سبب ہے رسول کے اتباع سے چھیرا پھیر دینا یہ بھی گمراہی کے اسباب میں سے سبب ہے دین کے اندر غلو کرنا غلو جن کو براحت کہتا ہے یہ بھی گمراہی کا سبب ہے اور خواہشات کی پیروی کرنا یہ بھی گمراہی کا سبب ہے رسول کے تابیدار لوگوں پر یا رسول کے طریقے پر تان اور تشنی کرنا اس کے اندر کیڑے نکالنا یہ بھی گمراہی کا سبب ہے یہ تقریباً سترہ اسباب بنتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ صفات جب آتے ہیں تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے اللہ کے غذب کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس سے بچنے کے سخت ضرورت ہے یہ اللہ سبحان تعالیٰ نے سرۃ المستقیم والوں کے سراہد کر دی کہ یہ وہ راستہ ہے جن پر انبیاء علیہ والسلام اور صادقین اور صالحین جا چکے ہیں اور یہ مقزوب الدالین ان صفات سے محفوظ بچے ہوئے لوگ ہیں صورت فاتحہ کے بارے میں ایک علمی مسئلہ جو نبی علیہ السلط والسلام کے صحابہ کے دور میں تو متنازع نہیں تھا اور تابعین اور طب تاب میں یہ نزاع ہمیں نظر نہیں آتا ہے لیکن بعد میں لوگوں نے اس کو متنازع بنا دیا کہ صورت فاتحہ جو ہے یہ نماز میں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے اور اس کو اتنا طول دے دیا کہ زخیم ضخیم کتابیں اس پر لکھ ڈالی اس کا خلاصہ اگر آپ سمجھیں گے نا خلاصہ کے طور پر تو وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت پاتحی کو سلاد قرار دی ہے سولاد نماز تو اب جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے نماز میں نماز نہیں پڑھتے تو اس کون نماز کہے گا مسلم کی روایت میں یہی یہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے قسم تو سولا بینی وبین آدی نسفین میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان ادو اد عد کر لیا ہے میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو ادا کر لیا ہے العبد الحمد للہ رب العالمين قال اللہ تبارک و تعار حمد عن قال علیہبدو الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعار مسجد عن قال العبد الرحمن الرحيم الرحیم الله اللہ تبارک و تعارہ اسنا اسیات اس میں اور ادیبات بندے کی طرف الا میں تیرے ہی بندگی کرتا ہوں تجھے جی ہی سے مدد چاہتا ہوں اور آگے فرمایا کہ جب بندہ کہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ولی ابدی ماسا جو بندہ مجھ سے مانگے گا میں دوں گا اب جب یہ آیات کوئی بندہ نماز میں پڑھے گا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا جواب دے گا پھر اس بارے میں جو شکوک شبہات ہے اس میں پہلا شبہ یہ کہ کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہوئے گا قرآ القرآن اللہ اس کا پہلا جواب قرآن کریم کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے سب سے بڑے شعر مقدم اور پہلے اس کی پوری سیرت کو آپ پڑھے نبی علیہ السلام کی کسی ایک حدیث میں آپ کو ایک لفظ بے فاتح کے نام سے نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ امام کے پیچھے فاتحہ مت پڑھو پوری زندگی میں اللہ کے نبی کے جتنے احادیث کا ذخیرہ ہے اس ذخیرے کو چاند ڈالو کہیں نہیں ملے گا دوسری بات قرآن کی اس آیات کا نزول ہوا ہے کہاں مکے میں کون سی آیات وہ اضاف ارل قرآن وسط ناول صورت آرا اور صورت بقارا کا نزول ہوا ہے مدینے میں پورے سورت مدینے میں اترا ہے صورت بقارا پورے صورت مدینے میں اترا ہے. مدنی کے ابتدائی سورتوں میں سے ہیں. یہ سورت ہمیں اس بات کی خبر دیتا ہے جس کے اندر یہ الفاظ ہے کہ قانتین زید بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلم کے روایت ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے ضلط ہاتھ آیا جب یہ آیات نازل ہو گئی کہ قوم تین امر نا بسکوت ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور نوہینا عن آن انل باتوں سے ہم کو منع کیا گیا اب یہ صحیح مسلم کے صحیح روایت جو زید بن ارقم کے ہیں اور قرآن کریم کے ان دونوں آیتوں کے تناظر میں آپ دیکھ لیں کہ جو آیات مکے میں نازل ہو گئی ہے مدینے تک آگے ہے وہ معاملہ اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے اکیلے بھی امام کے پیچھے بھی اور اس آیات کی نزول کے بعد قرآن کریم کی اس آیات کے نازل ہونے کے بعد نماز میں باتیں منع نہیں ہوئی نماز میں باتیں منع نہیں ہوئی وحزات فرال قرآن کی نزول کے بعد باتیں منع نہیں ہوئی حق تا نزلت ہاض ہل آیا کو ملکان یہ آیات کہاں حاضر ہوئی؟ مدینے میں تو اتنے طویل عرصے میں جب اس آیات کے نزول کے بعد امام کی پیچھے نماز میں باتیں منع نہیں ہوئی تو امام کے پیچھے فاتحہ کیسے منا ہو گیا یہ بالکل صریح دلیل ہے اور زید ارقب نے اس کی سراہد کی ہے کن تکلو کے سلا حت نظلط حاضر آیا کو ملک ان کلان و امر دوسری بات یہ ہے کہ علماء احناب نے بھی لکھا ہے کہ راوی اپنے روایت کو زیادہ جانتا ہے راوی اپنے روایت کو زیادہ جانتا ہے تو فاتح کے راوی کون ہیں ایک ہے ابادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نہو اور دوسرا ہے ابو حضر رضی اللہ تعالیٰ نبو یہ دونوں راوی جو ہیں جو کہ سابق کرام ہیں یہ دونوں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھا کرو اس کو سرفراز خان سبدر صاحب نے اپنی کتاب احسن الکلام میں لکھا ہے کہ یہ دونوں صحابی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے بھی تھے اور پڑھنے کا فتویٰ بھی دیا کرتے تھے تو اب ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جو صحابہ اس عزیز کو بیان کرنے والے ہیں وہ صحابہ اس عزیز کے معنی کیا بتاتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ہے اور علامہ حنفی رحمتہ اللہ آپ نے کتاب میں لکھا ہے یہ امام الکلام اس کا کتاب ہے امام الکلام اس کے اوپر شرح جو لکھا ہے خاشت چڑھا ہے غیر الحمام کے نام سے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن کریم کے آیات ہیں وہ اضافر فستا محل ہو یہ اگر ہم فاتحی کے لیے اس کو مختص کرتے ہیں کہ امام کی پیچھے فاتحہ نہ پڑھا جائے تو اس کا ماقبل کے ساتھ رب ختم ہو جائے گا ماقبل کے آیات کے ساتھ ربل ختم ہو جائے گا جبکہ قرآن کریم بے ربت کتاب نہیں ہے یہ مضمون اور عنوان کے ساتھ چل رہا ہے تو کہتے ہیں آگے عنوان کفار سے مخاطب ہے لو لچ تبئی کہا آگے عنوان آ رہا ہے کہ ہم کو ہمارے مطالبات کے مطابق تم کوئی معجزہ لے کر آؤ تو اللہ رب العالمین نے ان سے مخاطبہ کیا ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کیا موجزہ ہے وَإذا اس کو سنو یہ تو عظیم موجزہ ہے تمہارے دلوں کی صفائی کے لیے اس سے رستے کھل جائیں گے اور پھر اس آیات کو بھی لایا ہے کہ دیکھو مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مقابلے میں جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ قرآن کے سراحت میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا فرو لا تسما لحاظ القرآن وغیرہ لا ال تخون تو ان کے جملوں کو اور ان جملوں کو اکٹھا کرو وکال اللہ کا لا تسما لحاظ القرآن تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ پستن قر ہو القرآن ہوں فستن وہاں فرما و الغ یہاں پر میں لغ کا شور کے مقابلے میں انسات آ گیا وان سے تو دوسرا لفظ فرمایا لال رقم تغل وہاں پر یہاں پر فرمایا لال رقم یہاں رحم وہاں غلبہ وہ مشرقین کہتے ہیں شور مچاؤ تاکہ نبی کی دعوت تمہارے پر اثر انداز نہ ہو جائے تو یہاں پر فرمایا کہ تم خاموش ہو جاؤ قرآن کو سنو تاکہ تم رحم کے مستحق ہو جاؤ یہ بعین ہی اس آیات کے تشریح ہے گویا تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم موازنہ کرتے ہیں دلائل کے اعتبار سے تو یہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الا قرآن امام کے پیچھے مات پڑھو مگر ام قرآن پڑھو فاتحہ پڑھو اس لیے اللہ تو کہتے ہیں یہ حدیث بالکل سری ہے کہ فاتحہ اس سے خاص ہے اور عام اس میں داخل نہیں ہے یہ علامہ صاحب نے اپنی کتاب میں اس کی کی ہے اس انداز میں پھر اس نے ایک اور بات بتائی ہے لیکن اس پر انہوں نے خود بھی تعجب کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امام ابو نفر رحمت اللہ علیہ یہ فتوا دیا کرتے تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑا جائے لیکن کہتے جب اس کے پاس یہ دو حدیث یہ پہنچ گئی ایک یہ حدیث کہ لمن لم اور دوسری یہ حدیث پہلے والے قول سے اس نے رجوع کر لیا کس نے امام و نفا رحمتہ اللہ علیہ نے پہلے والے قول سے رجوع کر لیا اور پھر انہوں نے کہا کہ امام کی پیچھے فاتحہ پڑھنا چاہیے لیکن علامہ عبدالحی صاحب کہتے ہیں اپنے اس کتاب میں کہتے ہیں احناب کی کتابیں امام صاحب کے اس رجوع سے خالی ہے کہتے ہیں ہمیں ملتا نہیں ہے یہ قول اگر امام محمد اس قول کو عام کر لیتے جیسے کہ انہوں نے ان کے اقوال کو نقل کیا ہے تو آج یہ نظام یہ جھگڑا باقی نہیں رہتا پھر یہاں پر صحابہ کرام کے عمل کی طرف جب ہم آتے ہیں تو صحابہ میں سے جمیل صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے آپ کو یہ قول نہیں ملی کہ اس نے یہ قول کیا ہو کہ امام کے پیچھے فاتحہ مت پڑو جتنے صحابہ ہیں کسی ایک صحابی سے یہ قول آپ کو نہیں ملی البتہ آپ کو صحابہ کے اقوال اس اعتبار سے ملیں گے کہ امام کے پیچھے فاتحہ لازمی پڑھنا ہے یہ امام بہتر احمد کرنا جو مختص کتاب اس عنوان پر لکھا ہے کتاب القیرت اس میں انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول اور فتوا یعنی نقل کیا ہے کہ اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں گے اور میں ہاں پڑھو کہاں وہ ان کنتا اگر امام ہو اور ہم تیرے پیچھے نماز پڑھیں تو پھر بھی پڑھیں گے کہاں اگر میں امام ہوں تم مقتدی ہوں تو پھر بھی بات یہاں پڑھنا ہے اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے پھر اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ اختلاف کے عنوان میں جب ہم آتے ہیں تو ایک عمل ایسا ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ کا نماز باطل نہیں ہوتا ہے برباد نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس پر کسی کا بھی فتویٰ نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے نا باتیں کرنا صرف جس نے پڑھ لیا اس کے منہ میں انگارہ ہے کسی ہے جم رتن اور جس نے پڑھ لیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن قرآن کی کسی آیات یا نبی علیہ السلام کی کسی حدیث میں یا صحابہ میں سے کسی ایک کا صحیح قول آج تک کسی نے نہیں لایا کہ اگر کسی نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لیا تو اس کی نماز برباد ہو جائے گی اس پر ایک مناظرہ ہوا تھا پنجاب میں جس میں ایک طرف جو ہے عبداللہ صاحب تھے عبداللہ شیخ پوری اور دوسری جانب یونس نعمانی صاحب تھے اور صرف ڈیڑھ گھنٹے کے تقریبا گفتگو میں اس بات پر مناظرہ اختتام کو پہنچا کہ اہل حدیث مناظر نے لکھا کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اب ان سے لوگوں نے کہا کہ تم لکھو جو پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی عبداللہ شیخ پوری کا مداح یہ تھا کہ تم لکھ کے دے دو کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک ہمارے دعوی اور جواب دعوی متضاد نہیں ہوگا تو مناظرہ کیسا ہوگا اس نے کہا یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے ہم لکھ نہیں سکتے کہ جو پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی یہ ہمارے مسلط کے خلاف ہے کیا مطلب کہ پڑھے گا تو اس کی بھی ہو جائے گی نہیں پڑھے گا اس کی بھی ہو جائے گی تو میں یہ لکھ کے نہیں دوں گا کہ جو پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی جیسے کہ ہمارے مسلط کے خلاف ہے تو میں اس کے تناظر میں بولوں گا کہ اگر ایک عمل کرنے سے دونوں متفق ہے کہ فاتحہ پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی اور دوسرے عمل کرنے سے مانا فاتحہ نہ پڑھنے سے قرآن کے تناظر میں احادیث کے تناظر میں اقوال صحابہ کے تناظر میں پھر آئمہ کے تناظر میں امام مالک امام شافی امام احمد ابن حنبل اور جمیل مفسرین معدسین ان کے تناظر میں یہ فتویٰ آئے گا کہ جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اور جو لوگ نہ پڑھنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں نماز اگر فاتحہ متدین نہیں پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی تو اب کون سے پر عمل کیا جائے گا ایک پر تو ساری امت کا اجماع ہے کہ جو پڑھے گا اس کی نماز تو ہے ہی ہے صحیح لیکن وہ دوسرا جو کہتے کہ نہیں پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی اس پر تو ایک فرقے کے لوگ ہیں نا پوری امت میں سے چند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو فاتحہ نہیں پڑے گا تو اس کی نماز صحیح ہے اور نہیں پڑھنا چاہیے دوسرے طرف ساری امت کے لوگ ہیں کہ جو فاتحہ امام کے پیچھے پڑے گا اس کی نماز تو صحیح ہے ہی, ہی ہے اس میں ہنفی بھی داخل ہے تو جس پر امت کا اجماع ہے تو وہ لیا جائے جس پر ساری امت کا اجماع ہے کہ جو فاتحہ پڑھے گا اس کی نماز صحیح تو ہے ہی ہے صرف نہ پڑھنے والے کے دلیل یہ ہے کہ نہ پڑھا جائے تو بہتر ہے تو پھر کون سے کو لیا جائے پڑھنے کو لیا جائے گا جس پر امت مجتمع ہے اور پڑھنا چاہیے یہ ایسا عنوان ہے جس پر دونوں جانب سے بہت طویل طویل کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس میں یعنی فاتحہ کو امام کی پیچھے پڑنے کے پیچھے پڑھنے کے ثبوت کے اعتبار سے ارشاد الحاق سری صاحب کی کتاب اس میدان میں سب سے اعلیٰ ہے توضیح الکلام اس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں ہے توضیح الکلام کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں ہے اس عنوان میں اس لیے کہ انہوں نے مخالفین کے دلائل کو ہر فن لایا ہے اور ہر ایک کا علمی جواب دیا ہے اور بہترین انداز میں دیا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے سراۃۃ المستقیم کے صراحت اور وضاحت کے لیے یہ دو گروہ ذکر کیے ایک یہ کہ مغزوب نہ ہو دوسرا یہ کہ دال نہ ہو تب صورت المستقیم انسان کو حاصل ہوگی تو صورت فاتح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے نمبر پر اپنے توحید ثابت کی اس پر دلائل لائے دلیل نمبر ایک رب العالمین ہونا رب کے صفت کے ساتھ نمبر دو رحمان نمبر تین رحیم اور نمبر چار مالک یوم الدین اور رب ہونے اللہ ہونے کا اس میں ذات ذکر کرنے کے ساتھ یہ پانچ دلائل اللہ تعالیٰ کے حمد کے کی ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا پانچ دلائل اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورت المستفین کی سراحت کر دی یہ رستہ کون سا ہے اور اس پر پھر ان گروہ کا ذکر کیا جو گمراہ گروہ ہے وہ مغزوب علیہم والین ہیں جو ان کے مخالف ہیں سرت المستقیم کے عقائد اور نظریات میں قرآن کریم کے جتنے عنوانات ہیں وہ سب کے سب اس فاتحی کے اندر مجتمع ہیں اللہ رب العالمین کے ذات اللہ رب العالمین کے صفات اس صورت میں اللہ تعالی نے توحیدی ربوبیت توحید الوحیت توحید اسماء و صفات ثابت کر دی ہے الحمد اس سے اللہ تعالی نے توحید الوحیت ثابت کر دی رب العالمین سے توحید ربوبیت ثابت کر دی رحمان اور رحیم اور مالک یوم الدین سے رسما و صفات ثابت کر دی اور گمراہ فرقوں پر رد کر دیا وہ چاہے جبریہ ہو چاہے قدریہ ہو اور چاہے وہ مشرقین ہو مشرقین کے تمام انواع جو ہے وہ لفظ الحمد للہ میں اللہ رب العالمین ان کا رد کر دیا ہے یہ اللہ رب العالمین کے غزب کے مستحق لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا ہے جنہوں نے توحید کی مخالفت کی ہے اور اس سبب سے وہ گمراہ ہو چکے ہیں اس کے بعد اس صورت پر آخر میں آمین کہنا یہ ایک سنت عمل ہے وہ چاہے نماز میں ہو یا خارج میں ہو اور آمین ایک دعا ہے معنی اس تجب اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما استجابت کے لیے پھر اس امین کے عنوان میں جو اختلاف ہے اس میں تو اختلاف ہونا بھی نہیں چاہیے اور ہے بھی نہیں سری نمازوں میں امین ہے کہ نہیں تو جو فاتحہ نہیں پڑے گا تو اس کا تو سری نماز میں امین ہوگا ہی نہیں نا ظاہر بات ہے جو فاتحہ پڑھے گا ہی نہیں تو وہ امین کہاں سے پڑھے گا اور جہری نمازوں میں اختلاف ہے کہ امین پڑھنا تو ہے لیکن زہری ہے یا سری ہے زہری اور سری دونوں کی جو دلائل ہیں اس کو جمع کیا جائے تو دونوں کے دلائل سے جہر ثابت ہوتا ہے دونوں کے دلائل سے جہر ثابت ہوتا ہے سر ثابت نہیں ہوتے مثلا ایک تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال کہ اذا امن ام الامام فا امین جب امام امین کہے تو تم امین کہو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے ایمان امام امین کہے تو ہم امین کہیں گے وہ جہر سے کہیں گے تو ہم کہیں گے نا جب تک وہ جہر سے نہیں کہے گا تو ہم کیسے کہیں گے اس امام بخار نے استدلال کیا ہے امام امین کہیں تو تم امین کہو اور سی بخاری میں پھر انہوں نے آتا ابن ابی ابربا کا قول لایا ہے کہ امین دعا ہے ال امین دعا ان امین دعا ہے امن ام زبیر و موں وارا اہو زبیر وزیر جب مکے کے وہ والی بن گئے تھے ایک سال کے لیے انہوں نے جو مکے کے اختیارات سنبھالے تھے اس موقع پر امین کہتے تھے وہ امین امام بن کر و مئں اور جو زبر گہوں کے پیچھے لوگ تھے وہ بھی امین کہتے تھے حتال للمسجد الجا یہاں تک کہ مسجد میں گونج پیدا ہوتی یہ آتا کا قبول امام بخاری رحمتہ اللہ اپنے سی میں نقل کیا ہے اس میں پھر مد بہ سوتہ آیا ہے اور اخفہ بہا سوتہ اس میں پھر جھگڑا ہے علماء احناب استدلال کرتے ہیں اس بات سے کہ سفیان صوری کے روایت میں اخفا بحاسو آیا ہے اور سفیان ابن والینا کے الفاظ میں جو ہے وہ مد بحاسو آیا ہے اس میں یہ جو اختلاف ذکر کیا ہے اس کا میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھتا ہوں کہ کیا اخفا کا کیا معنی ہوتا ہے اخوا کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اتنا آستے پڑھو کہ کوئی سن نہ سکے یا اخوا کا یہ معنی ہوتا ہے کہ جو انتہائی بلند آواز ہے اس سے کم کرو اس کی صریح دلیل آپ کے پاس کیا ہے اس کی صریح دلیل آپ کے پاس اذان ترجیح ہے اذان ترجیح میں کیا الفاظ ہے کہ موزن پہلے کلمات پڑھتے تھے اشد اللہ الہ الا اللہ و ارشد اللہ محمد مدب مت کے ساتھ اور پھر جب دوبارہ اس کو پڑھتے تھے تو اخفہ بھی ہاتھ سے ہوتا ہو آواز میں اخوا کرتے تھے تو کیا آزان بھی اخوا ہوتے اگر اخوا کا معنی ہے کہ دل میں پڑھو آزان سے اخوا ہوتے نہیں آزان کا تو معنی ہی ہے ظاہر تو اس سے اخوا کا معنی واضح ہو جاتا ہے کہ اخوا سے مراد کتنا ہے مانا آواز کو پست کرنا صرف اس حدیث سے اگر استقال کیا جائے اخفا اور مد کے معنی میں وضاحت ہو جائے گی کہ زیادہ بلند آواز اور تھوڑا کم بلند آواز بس اتنا فرق ہو جائے گا جبکہ یہاں پر امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے کہ اخفا کے لفظ کے ساتھ اس میں راوی کی کئی غلطیاں ہیں اس میں مد باسوتہ کے بجائے اخبت ہو بھی اس کی غلطی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس ان تمام بحثوں کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے اور اس روایت پر آ جائے کہ جو آزان کے لیے آیا ہے کہ اخفہ بھی ہو انہوں نے آزان پر اپنے آواز میں اخوا پیدا کیا تو اخوا کا کیا معنی ہوگا اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو زیادہ بلند آواز سے پہلے کلمات انہوں نے کہہ دیے تھے دوبارہ ان کلمات کو ذرا مدم آواز کے ساتھ انہوں نے پکارا ہے لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ دل کے اندر پھر یہ کہ جس آواز سے استدلال یعنی جس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی لفظ کیا ہے سوت ہے سوت اخفا بے ہا تو سوت کس کو کہتے عربی میں سوت آواز کو نہیں کہتے اخہا سوتہ سوت کو اصط کیا نا تو جب سوت ثابت ہو گیا تو ذہر ثابت ہو گیا اگر ایسا کوئی حدیث کو لے آئے کہ اللہ کے نبی زہر کے ساتھ فاتحہ پڑھ رہے تھے اور اللہ کے نبی نے ولد والین کہہ دیا یہ تو ہم نے سن لیا لیکن آگے آمین ہم نے نہیں سنا تو پھر وہ دلیل بن سکتا ہے لیکن یہاں تو ہے کہ اخ و بہا سوت ہو تو سوت بذات خود زہر ہے لہذا یہ نظام لا حاصل ہے بلکہ سریح جو دلائل ہے اس کے خلاف ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے قرآن کریم کے عنوانات کی طرف ہم آتے ہیں کہ قرآن کریم میں جس طرح ہم یہاں فاتحے میں پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم کا عنوان کیا ہے اللہ رب العالمین کا وحدانیت ثابت کرنا یہ پہلا عنوان ہے چھ بڑے عنوانات میں سے یہ پہلا عنوان ہے اللہ تعالی کے وحدانیت کو ثابت کرنا اور دوسرے نمبر پر رسول کی رسالت ثابت کرنا تیسرے نمبر پر قرآن کریم کا صدق ثابت کرنا یہ اللہ کی جانب سے ہیں سچائی پر مبنی ہے اور بلا شک اور شبہ ہے چوتھے نمبر پر انفاق فی فیصد اللہ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنا اور پانچویں نمبر پر اللہ تعالی کی اس توحید کے لیے نفسی جہاد کرنا کتاب اور چٹے نمبر پر بعض با بعد الموت قیامت ثابت کرنا قیامت حق ہے یہ قرآن کریم کے موضوعات میں بڑے بڑے عنوانات یہی چھ ہیں اور قرآن کریم کے جتنا تفصیلی مضامین ہے نا وہ سب کے سب ان چھ کے طرف پلٹ کر آتے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ چھ بڑے عنوانات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے باقی قرآن کریم کے تمام عنوانات کو اس کی طرف جمع کیا ہے اس میں پھر قرآن کریم کا جو ایک اعتبار سے مجموعی طور پر خاص عنوان ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے توحید کو ثابت کرنا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ صورتحود کی آیات نمبر دو اور آیات نمبر چودہ میں ہے سب سے بڑا عنوان قرآن کریم کا وہ اللہ کے توحید کو ثابت کرنا فاضہ بلا الناس کے لوگوں تک یہ بات پہنچانا اصل مقصود ہے کہ اللہ جو ہے وہ الہ ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہو سکتا ہے توحید کے یہ تین قسمیں جیسے کہ یہاں ہم نے فاتحہ میں پڑھ لیا ہے توحید الوہیت توحید ربوبیت توحید الاسما وصفات یہ قرآن کریم کے اہم مضامین میں سے پہلا عنوان ہے الوحیت سے مراد اللہ رب العالمین اللہ ہے بندگی کا حقدار صرف اور صرف وہی ہے عبادت بندگی کسی بھی قسم کا ہو مالی ہو جانی ہو دل کا عبادت ہو دماغ کا عبادت ہو جس کو سوچ فکر تدبر کہتے ہیں خوف توکل امید وغیرہ یہ جتنے بھی اقسام ہیں یہ اللہ کے لیے خاص ہے توحید ایک الوحیت توحید ربوبیت کے اعتبار سے ہر چیز کا مالک خالق وہ اللہ رب العالمین کے ذات ہے اور اگر آپ قرآن پر نظر ڈالیں گے تو توحید کی یہ اقسام جو ہے دو سفتوں میں اللہ تعالی نے جمع کیے ہیں وہ ایک قادر ہونے کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر اللہ کلش قادر اور دوسرا علیم ہونے کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے جب یہ دو سفتیں ایک انسان اللہ کے لیے ثابت کر دے دلائل کے اعتبار سے جیسے ثابت ہے تو شرک کے تمام اقسام کا رد اس میں ہو جاتے کہ قادر سا ذات صرف اللہ کی ہے ہر چیز پر قادر قادر ہونے کے اندر خالق ہونا خود بخود آگے ہیں. خالق وہی ہیں موت کا دینے والا وہی ہے زندہ رکھنے والا وہی ہے تو جب ہر چیز پر وہی قادر ہے کسی اور کو قدرت ہے ہی نہیں جب تک وہ اللہ نہ دے تو اس کے اندر شرک کے تمام اقسام کے رد ہو جاتے ہیں اور جب اللہ کے لیے ثابت ہو جائے کہ اللہ کے ذات اکیلے علیم ہیں عالم اور علیم صرف اس اللہ کے ذات ہیں تو شرک وِل علم جو کہ بہت بڑا مشرکین کا عنوان ہے اور ان کی مخالفت میں قرآن کریم نے بہت صراحت کی ہے تو اس کا رد ہو جاتے ہیں کہ جب علم کا صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ازلی اس میں اس کا کوئی غیر شریک نہیں ہو سکتا ہے تو خود بخود عالم الغیب کے صفات غیر سے نفی ہو جاتے ہیں کہ کسی غیر کو کچھ بھی اختیارات نہیں ہے اللہ کے ماں سے با کسی کو اختیار نہیں ہے اور غیب کا علم اللہ کے ساتھ مختص ہے اس میں اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک <تصفيق> فیہ <تصفيق> صورت بقرا صورت فاتحہ کے ساتھ اس کا تعلق پہلے سورت صورت بقرا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے اجمال کیا ہے مختصر اب اس میں تفصیل ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے ذات کے لیے جو صفت بیان کی رب العالمین تو اللہ کے ربوبیت کا یہاں تفصیل آئے گا کہ رب کون ہے وہ ہے اللہ زخ جی خلا کم اس نے تم کو پیدا کیا تیسرے نمبر پر صورت فاتحہ میں رحمان اور رحیم کا ذکر تھا تو اس صورت میں اللہ رب العالمین اپنی رحمیت کا بنی اسرائیل کے حوالے سے انعامات خاصہ اور عامہ بقرہ میں اس کا ذکر ہوگا اس ترتیب سے فاتحہ میں ہم نے مالکی الدین پڑھ لیا تو اس صورت میں اللہ رب العالمین آیات الکرسی کے اندر وضاحت کرے گا کہ اس کے پاس سارے اختیارات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بشارت اور تخویف یعنی خوف دینا در نمبر پانچ صورت فاتحہ میں ہم نے پڑھ لیا کا نام بدویا تو اس صورت میں دلائل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے توحید کو ثابت کرے گا یا ائیو النا سوبدو ربکم الرزی خلا کر اس ترتیب سے ساتویں نمبر پر چٹھے نمبر پر طلب ہدایت ہم نے پڑھ لیا ہے کہ حیدرات المستقیم تو اس کے یہاں پر اللہ رب العالمین نے جواب دیا ہے کہ تمہارے دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ تم قرآن کریم کو اپناؤ جو حدل المطقین ہے اس میں تمہیں ہدایت مل جائے گی جو تم دعا مانگتے ہو یہ اس کا جواب ہے ساتویں نمبر پر سرۃ المستقیم ہم نے پڑھ لیا تو اس کی تفصیلی احکامات وہ صورت بقرہ میں ہم پڑھیں گے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم دیا ہے قبلے کا ذکر ہے اس میں اس میں قصاص ہے اس میں روزے ہیں اس میں قتال ہے حج ہے اللہ کے رستے میں انفاق خرچ کرنا ہے جہالت کا رسم رواج اس پر رد ہے جس میں طلاق وغیرہ کے عنوانات اور یہی صورت المستقیم کی تفسیر ہے کہ تم گمراہ لوگوں کے رستے سے اپنے آپ کو بچاؤ صورت المستقیم پر چلنے کا یہ واحد طریقہ ہے آٹھویں نمبر پر فرمایا کیا نام تھا تو اب صورت بقرا میں اللہ رب العالمین متقین کی صفات کا ذکر کریں گے کہ یہ تو نیک لوگ ہیں نعمت خاصہ بن اسرائیل پر آئے گا اس کا ذکر جب وہ مثال صلاحت السلام کے تابے دار تھے تو اللہ رب العالمین نے ان پر خاص نام کیا اس کے بعد نوے نمبر پر غیر المحبوب علیہم میں ہم نے پڑھ لیا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ غضب کے لان اور اللہ تعالیٰ کے قہر کے جو اسباب ہے اس کا ذکر کرے گا کہ جب وہ لوگوں کے اندر اس قسم کے اسباب پیدا ہو جائے تو اب وہ اللہ کے غذب کے اور اللہ کے قہر اور لانت کے مستحق بن جاتے ہیں اور دسویں نمبر پر دوالین کے اندر ہم نے پڑھ لیا کہ گمراہی کے اسباب کیا ہے تو وہ اسباب اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کریں گے کہ ان اسباب میں سے ایک سبب تو نفاق کا ہے کہ جب لوگوں کے اندر نفاق آ جائے تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں اس اسورت کا جو عنوان ہے سورت کا جو عنوان ہے وہ اللہ رب العالمین کے توحید کو ثابت کرنا ہے توحید ربوبیت ہے توحید الوہیت ہے اور اس پر پھر تفصیلی ابحاس جو ہے وہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ کتاب الارمتقین اس صورت کے ناموں میں سے صورت بقارا جو معروف ہے خست القرآن جو کہتے ہیں جس کو ہم پنڈال کہتے ہیں عام طور پر بڑا خیمہ استاد القرآن اس اعتبار سے کہ اس صورت میں قرآن کریم کے تقریباً جمیع مضامین موجود ہے جو تقریباً ڈھائی پاروں پر مشتمل دو سو اور قرآن کریم کے ذخیرہ علم تقریباً اس میں موجود ہے اگر یہ صورت کا حق ہو انسان پڑھ لے جس کے لیے وقت ہو وقت تفصیلی وقت سکون کے ساتھ انسان پڑھے یاد کرے اچھی طریقے سے تو پورا قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے جیسے کہ صورت فاتحہ اس کے لیے ایک بے باچہ خلاصہ ہے اس کی تفصیل پر سارا قرآن ہے تو اسی طرح قرآن کریم کے بڑے عنوانات کے لیے صورت بقرہ جو ہے یہ اس پر احاطہ کرتا ہے تو اس لیے اس کا ایک نام استاد القرآن سنام القرآن اونٹ کے بلندی کو کوہان کو سلام کہتے ہیں عربی میں یعنی بلند اعلیٰ عنوانات پر مشتمل کیونکہ سب سے اعلی عنوانات اس میں موجود ہے جو قرآن کریم کے بڑے بڑے عنوانات اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نام زہرا بھی آیا ہے زہرا وہ تو حدیث سے ثابت ہے جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے اور ایک نام صورت بقرہ یہ چار نام معروف ہیں مشہور اس میں سے بقرہ ہے زہرا کے بارے میں جیسے کہ قیامت کے دن صورت بقرہ صورت عال عمران چمکتے ہوئے دو تاروں کی طرح یا روشنی کی طرح وہ آئیں گے شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لام میم. یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور اس پر علماء کرم نے بہت کچھ لکھا ہے اور یہ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی بھی صورت کے شروع میں جو حروف مقطعات آئے ہیں اس میں اس صورت کی طرف بازی اشارات ہوتے ہیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا اہم ہے کہ یہ اعجاز القرآن کے لیے بڑی دلیل ہیں معنی نبی صلاحت والسلام نے قرآن کریم کے جو معنی ہم کو بتائے ہیں وہ تو ہم پڑھ رہے لیکن جن حروف کے معنی اللہ کے نبی نے نہیں بتائے ہیں تو بلیغ سے بلیغ عربی سمجھنے والا کیوں نہ ہو وہ اپنے طرف سے اس کے معنی بیان کرے تو کوئی امت کا آدمی اس پر اعتقاد نہیں کرے گا یہ قرآن کریم کے اعجاز میں سے ہیں کہ قرآن کریم نے سارے مخالفین کو عاجز کر دیا تھا کہ اس کا مقابلہ کر سکے اگر کسی میں مقابلے کے دم خم ہے تو چلو ان حروف کے مجموعے کا معنی کر کے دیکھاؤ نہیں کر سکتے یہ اعجاز اور ہے یہ حروف ہی جو ہیں قرآن کریم کے اعجاز کے لیے شروع میں ذکر ہے یہ اس کی دلیل ہے اور اس بات پر تقریباً محدسین میں اختلاف نہیں پایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی خاص معنی ذکر کیے ہو معنی نہیں کیا ہے جب رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی خاص معنی بیان نہیں کیے ہیں تو یقیناً ہم کو یہی عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ اس کے پڑھنے میں تو ہم کو آجر ملے گا اس لیے کہ یہ قرآن کریم کا حروف ہے اور اس پر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت ہیں اس حکمت کو ہم نہیں جانتے ہیں لیکن اس پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حکمت کے بغیر اللہ رب العالمین کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے اس کے حکمت کے ظاہر میں یہ بات تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیتا ہے تو یہ اس حکیم کے حکمت میں سے ہے لیکن اس کے کی سرائر کیا ہے اندرون خانہ بات کیا ہے اس کے اس علم کے رسائی تک ہمارے پہنچ نہیں ہے بس ہمارا صرف یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے مسئلہ ہیں وہ جانتا ہے اور اس میں اشارات ہیں جو علماء نے لکھا ہے وہ اپنے جگہ ہے لیکن سراحت کے ساتھ اس کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحاب کرام سے ثابت نہیں فرمایا زالقل کتاب الارے وفی یہ کتاب ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں ہدایت ہے اس میں متقین کے لیے حد المستقین ہم نے فاقعی میں پڑھ لیا کہ حضرت سورات المستقیم اللہ ہم کو سورات المستقیم دکھا تو گویا اس کا جواب ہے سورات المستقیم چاہیے ذالکل کتاب یہ کتاب لے لو اس کو پڑھو اس کو سمجھو اس پر عقیدہ بناؤ اس پر عمل کرو اور جو کچھ اس کے اندر حلال ہے اس کو حلال سمجھو جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو جس چیز سے یہ منع کرتا ہے اس سے روک جاؤ جس کام کا حکم دیتا ہے وہ کام بجا لاؤ تو یہ ہے سورات المستقیم جیسا کہ سوراۃ المستقیم کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھ لیا کہ قرآن کریم کو اللہ تعالی نے سورت المستقیم قرار دیا ہے وہ الحاظ المستقیم فرطب ہدل المستقین یہاں پر فرمایا آگے صورت بقرہ ایک سو پچاسی نمبر آیات میں حدل الناس فرمایا سارے انسانوں کے لیے ہدایت متقین کے لیے ہدایت یہاں اس فرمایا کہ ایک ہوتا ہے عام رہنمائی اور ایک یہ ہے کہ رہنمائی کے کرنے والے کی پیچھے جب بندہ چل پڑتا ہے تو رہنمائی تک پہنچنا لازم ہو جاتے جس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے کسی راستے پر کڑا ہے اور آنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ اس راستے پر چلو اشارہ دے رہا ہے اب جو لوگ اس کے بات کو مانتے ہیں کہ اگر کسی نے مقصود تک جانا ہے تو آؤ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر یا اس کا قائد بن کر کے وہاں تک اس کو پہنچاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے رہنمائی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کا جانا ضروری نہیں ہے صرف آپ دلالت کر اشارہ کریں وہ اس کو اشارہ کرتے ہیں یہاں چلو اب دونوں میں ظاہری فرق ہے متقین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کے حلال حرام عوامل نواہی ان کو پورا پورا مانتے ہیں تو یہ قرآن پھر ان کے لیے یقینی ہدایت ہے اصل مقصود تک یہ قرآن پھر متقین کو پہنچا دیتا ہے اور حدل لناس کا یہ معنی ہے کہ ہدایت کی طرف دعوت تو یہ سارے لوگوں کو دیتا ہے لیکن متقین وہ لوگ ہیں جو قرآن کی اس دعوت کو مکمل طور پر قبول کر لیتے ہیں اور عام لوگ جب قبول نہیں کرتے ہیں تو داعی ہونے کے اعتبار سے تو حدل لناس سارے لوگوں کے لیے لیکن قبولیت کے اعتبار سے یہ متقین کے لیے ہے کہ وہ پورا پورا اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کی دلیل صورت فرقان بلکہ صورت انفال کی وہ آیات جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ان یجعل لکم اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے گا انفال انتیس نمبر میں فرمایا اللہ تمہیں فرقان دے گا وہ فرقان کیا ہے حق اور باطل میں تمیز حلال و حرام میں فرق شکوک و شبہات سے نجات یہ ساری چیزیں انسان کو کم ملتی ہے تقوی کے بعد تکوا ایک آلہ ہے جس کو آپ ٹارچ کہہ سکتے ہیں روشنی کہہ سکتے ہیں بلب کہہ سکتے ہیں اندھیرے میں چلنے کے لیے تقوا اور تقوے کے معنی بھی یہی ہیں کہ انسان کسی رستے پر سفر کرے اور اس کے دائیں بائیں مشکلات ہو اس کے گرانے پکڑنے پسلانے کے لیے مختلف قسم کے اسباب ہو وہ ان تمام سببوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا اپنا سفر جاری رکھتا ہے تو وہ شکوک شبہات سے بچتا ہوا اپنے منزل مقصود تک جاتا ہے اس لیے فرمایا کہ یہ جو اللہ فرقانا اللہ تعالیٰ تمہیں فرق کرنے کے لیے مانا کسوٹی جس کو کہتے ہیں اللہ تمہیں کسوٹی دے گا جس کے ذریعے سے تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے تو فرمائے کہ ذال کتاب بلا رہے حدل علم کتاب میں شک نہیں ہے یہ نہیں کہ شک کرنے والوں کی دلوں میں شک نہیں ہے جو لوگ اللہ کی کتاب میں شک کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ شک کرتے ہیں لیکن فرمائز ذلك لکھل وہ یہ کامل کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ریب کا ہے ریب جبکہ ریب کے مقابلے میں اور بھی ایسے افعال ہے جو استعمال ہو سکتے ہیں لیکن ریب ایک جامع مانے کو بتاتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے تمام شکوک اور شبہات سے یہ بالکل منظہ پاک ہے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ متقین کے اصاب کا ذکر فرماتے ہیں یہ متقین کون لوگ ہیں ان کی صفات کیا ہے فرمایا وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ وہ یقین و قائم کرتے ہیں نماز وہ مما ردکنا شکون جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں صفت اول ایمان بالغیب ایمان بالغیب کے اندر فرشتوں پر ایمان جناب ہمیں نظر نہیں آتے ان پر ایمان قیامت پر ایمان اللہ سے ہمارا بالمشافہ ملاقات نہیں ہے اس پر ایمان بالغیب آزاب قبر پر ایمان ایمان بالغیب اب آزاب قبر کو لوگوں نے کتنا متنازع بنایا ہے جو ایک فتنہ ہے اور اس بارے میں کتنے لوگوں کو انہوں نے شکوک اور شبہات میں ڈالا ہے اگر قرآن کریم کی اسیات پر ہی عمل ہو جائے تو ان کے تمام شکوک شبہات اور زائل ہو جاتے ہیں وہ کیسے شبہ دیتے لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو مردہ ہے مردہ کہتے یہ تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے اور ڈاکٹر ان کو کاٹ دیتے ہیں کوئی ہاتھ لے جاتے ہیں کوئی پاؤں لے جاتے ہیں کوئی سر لے جاتے ہیں ان پر تجربے کرتے کہتے ہیں کیا کہاں سے اس کا عذاب ہوتا ہے تو یہ جو ہم کو قرآن نے ایمان والوں متقین کے پہلے صفت بیان کی ہے غیر